اور بے شک ضرور اپنی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنی بوجھے اوہے کے ساتھ اور بوجھ اور ضرور قامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے